اور بڑی برکت والا ہے وہ کہ اسی کے لیے ہے سلطنت اس ہے اور زمے کی اور جو کچھ ان کے درمان ہے اور اسی کے پاس ہے قامت کا علم اور تمہیں اس کی طرف پیرنا